خیر حدیب گیتا گوبو الدی حدیب محمد بن صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة الظلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن استمع في الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زيرا رحمة ومعزز علماء رام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں سردان شیل ماور اور بہنوں ملا کسی تمہیں کے میں اپنے موضوع پر آ رہا ہوں موضوع جیسا کو آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ معجزات قرآن ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اعجاز کے کئی پہلو ایک تو اپنی محفوظیت کے اعتبار سے قرآن معجوزہ ہے اپنے اسلوب بیان کے اعتبار سے قرآن مجوزہ ہے اپنے دلائی کے اعتبار سے قرآن حکیم مجوزہ ہے اپنی جادو بیانی کے اعتبار سے قرآن حکیم مجوزہ ہے اپنی آواز اور اپنی سوت کے اعتبار سے قرآن حکیم موجود ہے قرآن حکیم کے اعجاز کے تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں آئیے سب سے پہلے قرآن اپنی محفوظیت کے اعتبار سے موجوزہ ہے اس کا جائزہ لے لیں اللہ تبارک و تعالی اکشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے زمانے موضول سے اب تک اور قیامت تک قرآن میں کسی بھی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں اور آج تک اس کا ایک شوشا تبدیل نہیں ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن کے اندر باطل آگے یا پیچھے سے داخل ہو سکے اور کسی قسم کی کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی کر سکے ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کوئی کتاب ہو اور اسے جمع نہ کیا جائے سینا بسینا منتقل ہوتی رہے تو اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے قرآن حکیم نے یہ دروازہ بند کر دیا اور اس کے جمع کی بھی ذمہ داری لی جی اور جمع دو قسم کا ہوتا ہے ایک جمع فی صدر ایک جمع فلکاراتی کاغذوں کے اندر جمع ہو جانا اور سینوں کے اندر جمع ہو جانا مال فاض دیگر تینوں میں محفوظ کر دیا جائے اور سفینوں میں محفوظ کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ اپنے رسول کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لا تو ہر رک پہ ہی لسان آپ اور کو لے کر اپنی زبان کو حرکت پر دیجئے تاکہ آپ جلدی سے اسے بائی ہارٹ کر لیں عل جم آب بے شک ہمارے اوپر اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہے دیکھیے یہاں جمع مطلق ہے اور علماء یہ اصول جانتے ہیں کہ جب جمع یا کوئی چیز مطلق بولی جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے تو یہاں جمع مطلق ہے جمع فدر بھی مراد ہو سکتا ہے اور جمع فرسا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایک طرف سینوں میں محسوس فرما دیا اور دوسری طرف اسے سفینوں میں محفوظ فرما دیا اور اس طرح جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی وہ ذمہ داری پوری فرمائی ان جَمْعَهُ بے شک ہمارے اوپر قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہے قرآن جیسے جیسے اترتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو بائی ہارٹ کرتے گئے حفظ کرتے گئے اور لوگوں کو اس ح کی ترب دیتے رہے اور اس کو ساتھ ساتھ لکھواتے بھی رہے کاتے کی تعداد تقریباً بیالیس ہے جن میں خاص طور سے خلفہ اربا ہیں حضرت ابوبک صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی حضرت علی اور حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبید رضی اللہ تعالی ان سارے کے سارے لوگ نمایا کاتبین وحید ہے جب بھی کوئی سورہ یا کوئی آیت اترتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو کاتب حاضر ہوتا اس سے وہ سورت یا وہ آیت لکھوا لیتے اور لکھوانے کے بعد کہتے کہ پڑھ کر سناؤ اگر لکھنے میں کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً اس کی تفریح فرما دیا کرتے اس طرح قرآن سفینوں میں محفوظ ہوتا گیا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً تیئیس آدمی حافظ قرآن میں ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھا جا چکا تھا چمڑے کے اوپر بکری یا اونٹ کے شانوں کی ہڈیوں پر پتھر کی باریک سیلوں پر پتوں کے اوپر ہاں یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے ایک جگہ جمع کر کے ایک دھاگے میں اس کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکی تھی سن بارہ ہجری کے اندر حضرت ابوبس صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا صدر حضرت زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا اور ان کی نگرانی میں قرآن حکیم کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور اسے چمڑے کے اوراق پر لکھ کر کے ایک دھاگے سے اس کی شیرازہ بندی کر دی گئی عہد عثمانی میں اسی نسخے کی ساتھ نقلے کروائی گئی اور سلطنت اسلامیہ کے مختلف مراکز کے اندر یہ نسخے بھیج دیے گئے آج بھی عہد عثمانی میں جو سات نسخے اس نسخے صدیتی سے لیے گئے تھے ان نسخوں میں سے دو نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں ایک تو ترکی کے دار السلطنت استانبول کے تو میوزیم کے اندر موجود ہے اور دوسرے روس میں تاشکند میوزیم کے اندر موجود ہے اور آج کے قرآن کو سامنے رکھ کر اس قرآن کو سامنے رکھ کر دونوں کا مقارنہ کیا جائے ٹیلی کیا جائے تو دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی ذمہ داری پوری فرمائی تھی. ایک طرف سینوں میں قرآن محفوظ ہوتا گیا دوسری طرف فسینوں میں دوسری جنگ عظیم کے بعد میونک یونیورسٹی جرمن کی اس میں ایک ادارہ تحقیقات قرآنی کے نام سے قائم کیا گیا اور اس کا سربراہ ڈاکٹر فریزل کو بنایا گیا انہوں نے پوری دنیا سے تقریباً بیالیس ہزار قرآن کے نسخے مگوائے بیالیس ہزار نسخوں کا جب مقابلہ کیا مقابلے کے بعد جو رپورٹ شائع ہوئی وہ یہ تھی کہ ان بیالیس ہزار نسخوں میں کسی بھی قسم کی خطی مناقضت یا کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائی جاتی ہے یہ پران حکیم کے انتہائی محفوظ ہونے کی بیکین دلیل اور کھلی ہوئی عرب اچھا کسی کتاب کو اگر جمع کر دیا جائے چاہے کاغذ میں چاہے سینے میں لیکن اس کو پڑھا نہ جائے تب بھی کتاب کے ظاہر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کتاب موجود رہے اس کو پڑھے ہی نہ تب بھی کتاب کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس طرح قرآن کو سینوں اور سفینوں میں محفوظ کرنے کی ذمہ داری میں نے لی ہے پڑھوانے کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں انا لینا جما وہ پڑھانے کی بھی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور خدا کی قسم یہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھوانے کی جو ذمہ داری لی تھی پڑھوانے کی ذمہ داری بھی پوری فرمائی اور سب سے زیادہ یہی کتاب پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے اور پڑھائی جاتی ہے کوئی کتاب پڑھی جائے لیکن اسے سمجھا نہ جائے تب بھی کتاب کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کتاب جمع ہو جائے کتاب پڑھی جائے لیکن کتاب کو لوگ سمجھیں نا تب بھی کتاب ضائع ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی وضاحت اس کی تفسیر اس کے بیان کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے اللہ نے فرمایا ان علینا جمع ہوں وہ قرآن پیزا کرانا ہو پتب قرآن تم ان علینا بیانہ میرے اوپر ہمارے اوپر اس قرآن کی وضاحت کی ذمہ داری ہے اور آج دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جتنی تفصیلیں اس کتاب کی لکھی گئی ہیں کسی اور کتاب کی تفسیر دنیا میں نہیں لکھی گئی اس طرح قرآن حکیم کو محفوظ فرما دیا گیا اور اللہ نے فرما دیا تنظیل ملحم من من حمید باطل نہ تو اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے رہا اعجاز کا دوسرا پہلو کہ اس جیسی کتاب کو دوسرا کوئی نہیں لا سکتا خطب مصنوعہ کے بعد جو میں نے آئے کریمہ پڑھی ہے اس میں وہی چیلنج موجود ہے صرف انسانوں ہی کو چیلنج نہیں دیا گیا بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے دنیا کے تمام انسانوں جنوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لو اور قرآن حکیم جیسی کتاب بنا کر دکھاؤ نہیں بنا سکتے اس کا مثل نہیں لا سکتے اگر کہ باپ باپ کے سپورٹر ہو جائے ہیلپ میں اور مدد میں نہیں بنا سکتے اللہ نے اپنے رسول سے کہلوایا آپ کہہ دیجئے بب آگے دوہرے اعلان کر دیجئے دیجیے الماتل انسو اللہ مسلی حضل قرآن آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کریں اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے لا یا تو قرآن حکیم کا مثل نہیں لا سکتے اگرچہ ان میں سے بعض باس کے سپورٹر ہو جائیں دوسرے کے مددگار بن جائیں ویسے دعوے تو بہت کیے گئے خود کفار نے بھی دعویٰ کیا ہے لہذا اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتے ہیں قرآن جیسی کتاب لا سکتے ہیں قرآن حکیم نے کہا اچھا اگر تمہارا یہ دعوی ہے کہ تم قرآن جیسی کوئی کتاب لا سکتے ہو تو لا کر بتاؤ نا جواب نہ لانا ان کے اس دعوے کے کھوکھلا ہونے کی دلیل ہے کہ دعوی کھوکھلا ہے صرف یہ کہہ دینا کہ اگر ہم چاہیں تو قرآن کا مثل لا سکتے ہیں مثل نہ لانا دعوے کو کھوکھنا ثابت کرتا ہے دعوی تو انہوں نے کیا لس لہذا اور عجیب بات ہے ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن جیسی کتاب چاہیں تو بنا لیں پھر پروپیگنڈوں کی ضرورت کیا تھی کتنی کیے گا معلوم ہے قرآن کیوں کہتا ہے کہ ایک طرف تو یہ دعوی کرتے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہیں دوسری طرف ان کے پروپیگنڈے تو دیکھو پروپیگنڈے کیا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ یہ بولتے ہیں کہ یہ قرآن نہ سنو ارے جب قرآن جیسی کتاب بنانے پر قابل ہو تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں یہ تبلیغ کیوں یہ اعلان کیوں کہ قرآن کو نہ سنو اور قرآن جب پڑھا جائے تو شور کرو تاکہ تم قرآن پڑھنے والوں کی آواز سے اوپر خالی بجاؤ یہ ایک پروپیگنڈا قرآن نہ سنو اچھا دوسرا پروپیگنڈا لسان الدون آج ابھی ربی یہ درحقیقت ایک دوسرے پروپیگنڈے کا جواب ہے پروپیگنڈا کیا ہے انہوں بشر اور اسی پروپیگنڈے پہ پر اس جگہ ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا انہا اللہ وہ آلے ہی قوم ناخر آئی قومنا فرون پہلے کہا گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کو یہ قرآن سکھا دیتا ہے پوچھا گیا کہ کون ہے کہا کہ وہ جو رومی غلام ہے روم کا آیا ہوا روم کا رہنے والا یہاں ایک آدمی کا غلام ہے یہ غلام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سکھا دیتا ہے اس پرو کا جواب اللہ نے دیا قرآن ایک جواب دیتا ہے لسار المی ارے جس غلام کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں کہ قرآن اس کا سکھایا ہوا ہے اجمی ہے یہ یہ عربی نہیں ہے قرآن تو عربی میں ہے زبان یار منتر کی وہ منتور کی نمی دانم یہ معاملہ ایسا ہے کہ زبان اس کی اجمی ہے اور قرآن عربی ہے لہذا قرآن حکیم نے اتنا کہہ کر ان کے دعوے کو جوڑا ثابت کر دیا کہ تمہارا یہ پروپیگنڈا بھی بے بنیاد ہے کہ یہ غلام قرآن سکھا دیتا ہے اور قرآن کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں پھر عربی زبان کا جو قرآن ہے عربی زبان میں کیسے سکھا سکتا ہے تیسرا پروپیگنڈا پرو پیگنڈا انحد اللہ ایسا یہ ایک اخترا ہے ذہنی اپج ہے اخترا مینس ذہنی اپج ہے قرآن حکیم اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے مختارا یاد چلو ایسی دس صورتیں تم بھی ذہنی اپج کر کے لے آؤ اللہ یہ قرآن حکیم کا انداز بیان اور جرح کا انداز مختصر بات مختصر لفظوں کے اندر اس طرح کی جرح کرتا ہے آدمی کو ساکت ہونے پر خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے اچھا گری بات ہے نا تو لے آؤ دس سورت اللہ گری ہوئی ذہنی اپج والی مفتریات ایسی گڑھی ہوئی دس صورتیں لے آؤ قرآن جیسی ایک آیت نہ بنا سکنا دس صورتیں نہ بنا سکنا کیسے کیسے چیلنج دیے گئے پہلا چیلنج یہ دیا گیا پورا قرآن بنا کر لاؤ جیسا کہ اس آئسی کریمہ میں ہے وَالْجِنُّ انسول جنو الملی حاضر قرآن لا یا تونلی قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے تو اگر ہمت ہے تو لا کر بتاؤ پھر چیلنج کیا گیا الفاطو شریف سور مفت چلو پورا قرآن نہیں دس سورتیں بنا کر لاؤ اس پر بھی خاموشی پورا قرآن نہیں بنا سکے تو چیلنج کیا گیا دس سورتیں بنا کر لے آؤ اس پر بھی خاموشی ہے چیلنج کیا گیا فی ممّا نزلنا علی فاتو پورا قرآن نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو دس سورتیں نہیں بنا سکتے چلو چھوڑو ایک ہی سورت مثل بنا کر لے آؤ اب خاموشی ہے پھر قرآن کہتا اچھا چلو قرآن جیسا ہے جملہ ہی بنا کر بتا دو فلیات حدیث میں جملہ سینٹینس اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو تو پورا فرآن بنا کر لاؤ نہیں بنا سکتے دس سورتیں لاؤ دس سورت نہیں بنا سکتے می ان کا انسو اگر تم اپنے پروپیگنڈے میں سچے ہو ایک سینٹینس بنا کر بتاؤ پرنجن آج تک کوئی فرآن کے مثل سینٹینس نہیں بنا سکا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا وجہ کیا ہے؟ قرآن جیسا کلام کیوں نہیں بنایا جا سکتا کبھی غور کیا آپ نے اس پر بہت سارے جواب آتے ہیں میں ایک گہرا جواب دے رہا ہوں دیکھو ایک ہے خلق اور ایک ہے سناٹ خلق سناٹ خلق انگلشن کرسے کہتے ہیں غیر موجود کو موجود کرنا یہ چیز نہیں ہے نتنگ ہے اس کو سمتنگ کرنا سرے سے کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کو بنانا غیر موجود کو موجود کرنا یہ خلق ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فخل ہے کوئی غیر موجود کو موجود نہیں کر سکتا غیر موجود کو موجود کرنا نتنگ کو سم کرنا یہ خلق ہے اور سنات کسے کہتے ہیں سنات کہتے ہیں موجود کو نئی شکل دینا لوہا انسان نہیں بنا سکتا ہاں لوہے کو مولڈ کر کے یہ کچھ بنا دیا گیا ہے شاید اگر یہ لوہے کا ہے تو اس کو مولڈ کر کے موبائل بنا دیا گیا دیکھو یہ سنا ہے آدمی شناخت کر سکتا ہے خلق نہیں کر سکتا اللہ تبارک مطالعہ نے چیزوں کو خلق کیا ہے ان میں سے ایک مخلوق مکھی ہے مکھی اور ترجمے کو اگر اسا دے دو تو مکھی کے دائرے میں مچھر بھی آ جاتا ہے اور اللہ نے دعویٰ کیا ہے لئی مخلوق زباب ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے فرمایا جتنی چیزیں میں نے پیدا کر دی ہیں پر اضافہ نہیں کیا جا سکتا اور جتنی چیزیں پیدا کر سکتے اسے کوئی ڈسٹرو بھی نہیں کر سکتا جی کوئی آدمی کوئی شے نہ تو پیدا کر سکتا ہے اور نہ تو اس کو ڈسٹرو کر سکتا ہے شناخت کر سکتا ہے موجود چیز کو نئے نئے فارمس دے سکتا ہے نئی شکلیں دے سکتا ہے اس کو شناخت کہتے ہیں اچھا جب مخلوق کوئی کوئی مخلوق بنا سکتی مثلا انسان مخلوق ہے کوئی مخلوق نہیں بنا سکتی تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں قرآن تو اللہ کی صفت ہے قرآن کی نظیر کیسے لائی جا سکتی نہیں سمجھا جب مخلوق کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا مخلوق نہیں بنائی جا سکتی کسی کے پس میں نہیں ہے کہ مخلوق بنا سکے تو قرآن تو مخلوق ہے ہی نہیں اللہ کا کلام ہے دیر مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی نظیر نہیں دلائی جا سکتی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے جب کوئی آدمی مخلوق نہیں بنا سکتا تو قرآن حکیم جو اللہ کی صفت ہے اللہ کی صفت کی نظیر کی دلائی جا سکتی ہے سو so, اس وجہ سے کوئی آدمی قرآن کی نظیر نہیں لا سکتا یہ گہرا جواب ہو اسے بہت سارے جوابات دیے جا سکتے یہ تو تھا اس سوال کا جواب کہ قرآن حکیم جیسی کوئی آیت کوئی سورت کوئی جملہ کوئی کیوں نہیں بنا سکتا جواب یہ ہے جو میں نے دیا قرآن حکیم اپنی حقیقت بیانی کے اعتبار سے بھی موجودہ ہے اللہ خود پر حقیقت جانتے کسے بولتے ہیں مانو یا نہ مانو بات یہی ہے یہ حق کی تعریف ہے حق سے بولتے ہیں مانو یا نہ مانو بات یہی ہے تسلیم کرو یا نہ کرو بات یہی ہے اٹ از کال حق اسی کو حق بولتے ہیں چاہے مانو یا نہ مانو یہی حق ہے یہی ہے اس کو حق بولتے ہیں. دیکھو پہلے کوئی چیز سپوزیشن کے درجے میں رہتی ہے مفروضہ جسے بولتے ہیں. مفروضہ فرض کر لیا گیا سپوز کہتے نہیں فرض کرو سپوز سے اگلا مرحلہ ہے تھری کا نظریہ اور نظریہ جب اپنے تمام اطراف سے ثابت ہو جاتا ہے تو لا بن جاتا ہے لا پرانے حکیم کے اندر کوئی بات نہ تو سپوزیشن ہے نہ تھھیری ہے ٹوٹل لاز میں قانون ہے اور پھر قانون کے بعد کوئی اور مرحلہ نہیں ہوتا ثبوت کا اسی کو حقیقت کہتے ہیں اسی کو حق بولتے ہیں قرآن کے تمام اصول حق ہے قرآن کوئی نظریہ نہیں ہے قرآن کوئی تھری نہیں ہے قرآن کوئی مفروضہ نہیں ہے قرآن از اول تاخر لا ہے لا ہے اس کے ہر اصول لا کے حیثیت رکھتے ہیں اور لا کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپوزیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے مفروضے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اسی طرح تھیری کو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن لا کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لچک رکھی ہے ہے تو قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے لیکن خدا کی قسم اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ دنیا میں جتنے بھی فنون ہیں ہر فن کے استاد کو یہ کتاب اس کے فن کی آخری کتاب ملے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہا سید کتب شہید کے بھائی محمد کتب انہوں نے جامع الفسیات کے اوپر پی ایچ ڈی کیا ہے میں نے سائیکولوجی پر لکھی ہوئی کتابیں پڑھی ہیں یہ ساری بڑی ضخیم ضخیم کتابیں ہیں میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے مقدمے کے اندر ایک بڑی عجیب و بڑی بات لکھی ہے کہ میں نے جب اس کے لیے منتخب کیا تو میں نے جب قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تو مجھے الحمدو کے عریف سے لے کر ون ناخ کی سین تک پورا قرآن سائیکولوجی نظر آیا اللہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے لہذا میرا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دنیا میں جتنے فنون ہیں اس فن کے ہر استاد کے لیے قرآن حکیم آخری کتاب ہے پہلے ذرے کے بارے میں تھھیری کیا تھی سپوزیشن کیا تھا ایٹم جوہر کے بارے میں اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں عربی میں اس کو ذرہ بولتے ہیں زرا ایٹم اردو میں اس کو جوہر بولتے ہیں انگلش میں اس کو ایٹم بولتے ہیں ایٹم جان ڈالٹن نے کیا کہا تھا تھیری تھی نظریہ تھا کہ جوہر ناقابل ان کا سامنے. ایٹم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ایٹم تقسیم ہو ہی نہیں سکتا یہ آخری ذرا ہے یہ آخری حد ہے کسی چیز کی جو ناقابل ان کے سامنے ایسا جز ہے کسی چیز کا جس کو آگے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا پھیری تھی پسند لیکن آگے آ کر کے سائنس دا جے جے تھامسن نے کیا کہا نہیں ایٹم تقسیم ہے اور اس نے الیکٹران پروٹون اور نیوٹران کی طرف جوہر کو تقسیم کر کے بتا دیا ثابت کر دیا کہ جوہر جو ذرہ ہے ذرہ یہ تین چھوٹے چھوٹے ذریچے بھی موجود ہیں ذریچے زرے سے چھوٹے زرے الیکٹران پروٹون پروٹون اور نیوٹران اور اسے بتایا بھی کہ الیکٹران پر مائنس چارج ہے اور پروٹون کے اوپر پلس چارج ہے اور نیوٹران کے کو اوپر کوئی چارج نہیں کر کے بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جوہر کا ایک نیوکلس ہے نیوکلس کا بھی ایک سینٹر ہے سینٹر پوائنٹ کا اللہ اکبر تو ایک سائنسدان بولتا ہے کہ جوہر ناقابل انقسام ہے اگلا سائنسداں آ کر کے کہتا ہے نہیں اس ذرے کے بھی زریچے ہیں اور جوہر کو تقسیم کر کے بتاتا ہے پرانے حکیم نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا کہ جوہر قابل تقسیم ہے جی جی ہانسن نے کوئی نئی بات نہیں بتائی اللہ فرماتا ہے لا بتا رہا ہے پورا لا وما تک اچھا یہ الیکٹران پروٹون اور نیوٹرون کی طرف جو تقسیم ہوئی ہے جوہر کی ایٹم کی اگر نہ ہوئی ہوتی تو دنیا کو یہ ترقی نہ ملتی جو آج ملی ہوئی ہے لوگ جانتے ہی نہیں کہ فزکس کیا ہے تبیہ سے ہم ناواقف ہوتے لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ کیمیا کیا ہے کیمسٹری کیا ہے نہیں جان سکتے تھے اس لیے کہ الیکٹران ہی کے اوپر تمام برقیات کی بنیاد ہے کی کی شارٹر دین آئٹم شارٹر دین آئٹم ترجمہ کروں اے ہمارے رسول آپ کسی بھی حال میں ہوں وَمَا تَكُونُ فِي شَعْنِ اور قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ تلاوت کر رہے ہو کسی بھی حالت میں ہوں قرآن تلاوت کر رہے ہوں کوئی بھی کام کر رہے ہو آپ اور اس کے اندر اس, اس کے اندر ہوں اللہ کل شہودہ آپ کے اوپر ہماری مکمل نگاہ رہتی ہے آپ کیا کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں کس کام میں مشغول ہے آپ کون سا عمل کر رہے ہیں کس کام میں آپ مشغول ہیں اللہ کنارن آپ کی زندگی کا ہر ہر داویہ میری نگاہوں کے سامنے ہے آپ کی مبارک زندگی کا لمحہ لمحہ میری نگاہوں میں ہے اور اللہ کے فرماتا ہے ربی کا اے میرے حبیب اے میرے رسول تیرے رب سے مما یا صبح رب بھی کرابر بھی کوئی چیز تیرے رب سے پوشیدہ نہیں ہے پوشیدہ ہونا کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے ذرے برابر سے ذرہ برابر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور ذرہ تو چھوڑو ولا افغ رک ذرا سے چھوٹی چیز بھی ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے والغر امنظارک کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جوہر قابل ان ہے پھر جی جے نے کون سا تیر مار لیا کون سا تیر مار فزکس کی بنیاد کیمسٹری کی بنیاد برقیت کی بنیاد قرآن حکیم نے فراہم کی ہے ہاں، یہ کتاب جسے دی گئی تھی وہ عیاشیوں میں مشغول ہے یاشیوں میں مشغول ہے وہ زمین کے بارے میں نظریہ کیا تھا گول ہے پہلے پہلے یہ تھا چپتی ہے چپتی ہے سپوزیشن تھا پھر بعد میں پہنچ کوئی نہیں گول ہے بعد میں پیسے کوئی نہیں گول بھی نہیں ہے بیزاکار ہے بیزوی ہے انڈے کی شکل کی ہے انڈا ایک دم گول نہیں ہوتا انڈا گول نہیں ہوتا اگر کہہ دیتا کہ گول ہے کہہ دیتا کہ چپٹی ہے یہ دونوں چیزیں سپوزیشن کے درجے میں پھیری کی درجے میں تھی قرآن حکم نے بتایا نہیں زمین بہزوی ہے انڈا تار آئے دے انتم اشد کا دہا لفظ دہا دے کے لایا گیا ہم کرنے کے بعد ہی بن تو بن ہم اور کرنا to برابر کرنا یہ انداز بیان میں ایک نئی چیز بتانا چاہتا ہوں آج کل بچوں کے سامنے جو پیپرز آتے ہیں سوالات کے کیسے ہوتے ہیں آبجیکٹو پیپس ہوتے ہیں ایسا ہے یا ایسا ہے ایسا ہے یا ایسا ہے قرآن حکیم نے سوالات کے یہ انداز آپ سے چودہ سو سال پہلے ہی آبجیکٹو پیک رکھ دیے تھے یا تو یہ ایسا ہے ایسا ہے آبجیکٹ پیک سوال ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے پورا قرآن کسی طریقے کے سوال پڑا سما بنا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا بتاؤ سوال رکھ دیا گیا آرم سے بتا سکتا ہے آج یہ آسمان کا بنانا مشکل ہے بقابلہ ہے انسان بنانے کا کوئی بھی آدمی بول سکتا ہے کہ آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے بات ختم ہوئے. آگے پر ماتا سم کا موٹاپن کو اس کی بلندی کو اونچا کیا فسوا پھر اس کو ہموار کیا اس کا تصویہ کیا انتم شاؤ بنا پس کو تاریخ کیا دن کو روشن کر دیا اور زمین کو ہم نے بشکل دہیا بنا دیا یہ ترجمہ کرتا ہوں عام طور پر ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اس کو ہموار کیا میں ترجمہ نہیں کرتا یہ زمین کو بشکل دہیا بنا دیا دہیا شترمرگ کے انڈے کو بولتے وہی لوگ بیٹھا کر کے دیکھ لو دہیا مینس انڈا شترمرگ کا اور شترمرگ کا انڈا کیسا ہوتا ہے وہ جا کر کے دیکھ لو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے زمین کیسی ہے بیزا تو اس کا نام ہے بیزا بھلے انڈا اور کیا بولتے اس انڈا عربی میں اس کو بیزا بولتے بیزا اور عربی میں دہیا کے معنی ہوتے ہیں شترمرگ کا بیزا شترمرگ کا انڈا خود تحال آ کر کے پرانی حکیم نے اشارہ کر دیا کہ زمین بے بھی ہے بول نہیں یہ ہے پرانی حکیم اللہ اچھا زمین گھومتی ہے پہلے کیا تھا آسمان گھومتا ہے یہ نظریہ تھے سپوزیشن تھے پہلے آسمان گھومتا تھا پتا نہیں کیا کیا لوگوں نے گھمایا دانوں نے اس طرح گھمایا اس کائنات کو کہ لوگوں کی آکڑے گھوم گئی گھماتے رہے خالی قرآن حکیم پر غور کرتے تو اتنا گھومنا نہیں پڑتا اور لوگوں کی اکلیں چکر نہ کھاتی قرآن پہلے کہ کیا چیز ہے؟ پڑھتا ہوں قرآن. دیکھو زمین کی ایک گردش پہلے ایک تمغیب باندھتا ہوں اس کے بعد ثابت کرتا دو زمین کی دو گردشیں قرآن یہ بھی بولتا ہے زمین کی دو گردشیں قرآن نے یہ بھی بتایا دو گردشیں اور گھومتی ہے گردش اس کا بھی ثبوت دیکھا ہے قرآن اب میں آپ کو سوال کرتا ہوں زمین کے گھومنے کی دلیل کیا ہے تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محور پر نہ گھومتی تو رات اور دن پیدا نہ ہوتے ایک حقیقت ہے رات اور دن کا پیدا ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ د ارتھ موس انیس سو نس زمین اپنے کے اوپر گھوم رہی ہے تو اس کی گردش محوری اور اس گردش محوری کی وجہ سے رات اور دن کا وجود ہے اور ایک گردش مداری ہے مداری جو کھیلا نہیں مدار میں گھومنے کی جگہ ایک گردش دھور کے اوپر گھوم رہی ہے اور ایک گردش ہے مداری جو سورج کے, ہے. کے گردش سے موسم کے تغیرات پیدا ہوتے ہیں موسم میں مو تغیر ہوتے ہیں جارا گرمی برسات تو موسموں کو تغیرات بتاتے ہیں کہ زمین کی ایک گردش مداری ہے جو سورج کے ارد گرد ہے اور دن کا آنا رات کا چلا جانا دن کا آنا رات کا چلا جانا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کی ایک گردش محوری ہے اب آئے تھے کری مڑے گی لشم سغی کل کمر وا کنار کل فیصلہ دیکھیے نہ تو چاند کو اجازت ہے کہ سورج کے مدار میں داخل ہو جائے نہ صورت کو اجازت ہے کہ چاند کے مدار میں داخل ہو جائے یہی میں ایک نقطہ نکالتا ہوں کہ ہماری اس دنیا کے سورج اور چاند مرد اور عورت ہے مرد ہماری اس دنیا کا سورج ہے اور عورت ہماری اس دنیا کی چاند ہے اب جب سورج چاند کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا چاند سورج کے مدار میں داخل نہیں ہو سکتا اگر داخل ہو جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اب عورتوں نے جو ہے مردوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا اور مردوں نے عورتوں کے مدار میں داخل ہونا شروع کر دیا یہ بے آئی یہ پہاشی یہ جو بربادی ہے نا دنیا کی یہ ایک دوسرے کے مدار میں دخول کی وجہ سے ہے ایک نقطہ ہے جو بیان کہتے ہیں آئیے لشم سان کمر سورج کو اجازت نہیں کہ وہ قمر کے مدار میں خود پٹے اور کمر کو یہ اجازت نہیں چاند کو یہ اجازت نہیں کہ وہ سورج کے مدار میں گھس سکے کلن فی فلک یس کلن فی فلک یس بہون سورج چاند زمین سب اپنے اپنے مہور پر گھوم رہے ہیں اس لیے کہ رات دن سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور قرآن کم کہتا کل کل سے کیا مراد ہے یہ جو چار چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے سورج چاند رات دن اور ہر ایک اپنے مدار میں اور گھومنے کا طریقہ بتایا گیا گھومنے کا انداز بتایا گھومتے کیسے جیسے تیر رہے ہو سائنسدانوں سے پوچھئے یہ جو گھوم رہے ہیں گھومنے کی کیفیت کیا جیسے آدمی تیر رہا ہو پانی کے اندر سب عربی میں سبا کہتے تیرنے کو بالکل صحیح انداز ہو گھومنے کا مداروں کے اندر اللہ اکبر وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ چلنے کا انداز کیا بالکل جیسے کوئی چیز تیر رہی ہو ہوا کے اندر اچھا تو ہر ایک اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں چاند گھوم رہا ہے سورج گھوم رہا ہے زمین گھوم رہی ہے تبھی تو رات اور دن پیدا ہو رہے ہیں اگر وہ نہ گھومے تو رات اور دن نہیں پیدا ہو سکتے اچھا فی کلکن کو الٹا کرو کلکن کاپ لام کل فے لام کاف کلن سی پالکن کاف لام سے یہ سی لام کاپ اب الٹا پڑھو کاف لام سے یہ سی لام کاپ ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن ادھر سے پڑھیے تو کلن فی فلکن بتا دیا گیا کہ اس کی دو گردشیں ایک گردش محبری ہے ایک گردش مداری ہے یہ ہے قرآن حکیم کا اعزاز اور قرآن حکیم کے بیان का انداز ہے تو بنیادی طور پر وہ ہدایت کی کتاب لیکن ہر فن کے استاد کے لیے اس کے فن کی آخری کتاب قرآن حکیم ہے چاپ پر آدمی پہنچ جائے گا میں نے کسی کتاب کے اندر پڑھا اب دیکھیے لال کیسا ہے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں آپ فیصلہ کر لو شپک وسکمر بتا دیا گیا کہ چاند پر پہنچ جاؤ گے طبق در طبق ہو کر کے اور کون پہنچے گا پہلے کافی لوگ پہنچیں گے یہ بھی بتائیے کافر پہلے پہنچیں گے ول کمری ن کمر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا گیا کہ لتر کبن تبکن ان تبک تم ایک سبق سے دوسرے سبق کی طرف رقمانے سواری سوار ہو کر کے سی سواری ہوگی تمہارے زمانے کے مطابق ہوگی سوار ہو کر کے تم ایک سبق سے اور ان جو لفظ آیا جانتے کس لیے آتا عربی میں اربی میں تجاؤ کے لیے آتا ہے جیسے میں بولوں میں نے تیر کو کمان سے پھیک دیا ان کا لفظ بتاتا ہے کہ کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی رمائی تو سہ مہان پوش میرے ہاتھ میں کمان ہے تیر کمان کے اوپر سی میں نے تیر کو پھینک دیا عربی کی گرامر کی مشہور کتاب شہروں میں عامل کے اندر لکھتا ہے وہاں ان تجاوز کے لیے آتا ہے یعنی ایک طبق سے متجاوز ہو کر کے دوسرے طبق پر پہنچو گے وہ بھی کسی سواری میں اور پہنچنے والے کون ہوں گے پمال ہوں لاس تو کیا بات ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے کابل روز پہ پہنچیں گے حکیم کے بیان کا یہ انداز ہے اشارات ہے ایک بات اور کہہ دوں کہ قرآن حکیم پر تدبر کرنے کا حکم دیا ہے غور و فکر کا کیوں ایک عام سوال پوچھتا ہوں قرآن حکیم کہتا ہے کیا یہ قرآن حکیم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں میں آپ سے ایک سوال کرتا چھوٹا سا قرآن پر غور کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے ہاں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی قابل غور ہوتی ہیں اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہن عطا فرمایا ہے اب جب ذہن دے دیا ہے تو ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے غور و فکر ضروری ہے ورنہ غور و فکر نہیں کرے گا دماغ تو اس کا جو وظیفہ ہے وظیفے سے معطل ہو جائے گا لہذا ذہن کی تربیت اور اس کی نشو و نما کے لیے اللہ نے حکم دیا تم قرآن پر غور کرو اس سے تمہارے ذہن کو نشو نما ملے گی اور تمہارے ذہن کی تربیت ہوگی اچھا ٹھیک ہے قرآن حکیم پر غور کرنے کا حکم ٹون دیا گیا اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا کلام بہت ہی جامع کلام ہے بہت ہی جامع کلام ہے انگریزی کے اندر ایک طرز ادا ہے بولنے کی اسٹائل آف ٹاکنگ ہے اسٹائل آف اسپیکنگ ہے اسٹائل آف رائٹنگ ہے ایک قرضے ادا ہے انگلش کے اندر کیا اس کو انگلش میں اردو میں اس کو عربی میں ایما بولتے ایما سجیشن جو ہوتا ہے نا ایما یہ کنایا سے ابلگ ہوتا ہے امیر کینایا اس کو سجیشن کہتے ہیں سجیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے شاعر یا آریٹر یا اسپیکر خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے خیال کا ایک پہلو پیش کرتا ہے بہت سارے خیالات کو اشاروں میں بول جاتا ہے خیال کے ایک پہلو کو بتاتا ہے اور بقیہ خیالات کے پہلووں کو اشارے میں بیان کر دیتا ہے اشارہ کر دیتا ہے اشارہ کر دیتا ہے اب قوت تخیل جو انسان کی ہے قرآن حکیم مہمز کرتا ہے کہ یہ جو اشارات ہیں ان اشارات کے خانوں میں اپنی قوت تخیل سے رنگ بھرتا چلا جا صرف خیال کا ایک پہلو پیش کیا گیا غور کرے گا تو خیال کے مختلف پہلو تیرے سامنے آ جائیں گے غور سے بہت سارے گوشے واہ ہوتے ہیں کلام کے لہذا قرآن حکیم کہتا ہے کہ جب غور کرو گے تو میرے جامع کلام کے اندر بہت سارے فائدے والے پہلو بھی تم کو نظر آئیں گے لہذا غور و فکر میرے کلام میں ضروری ہے اور کسی بھی جامع کلام کو بغیر غور و فکر کے نہیں سمجھا جا سکتا لہذا غور و فکر کی دعوت اس بات کی کھلی ہوئی ہے حکیم انتہائی جامع کلام ہے اور غور و فکر ضروری ہے اس کے لیے پرانے حکیم کا ایک ہے بھی بولتا ہے نا تو بولنے کا ایک اثر پڑتا ہے اثر میں بول رہا ہوں تو یہ جو الفاظ نکل رہے ہیں الفاظ کا بھی ایک وزن ہوتا ہے آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ الفاظ کا ایک وزن ہوتا ہے تو بہت بعد میں تحقیق ہوئی ہے بعض میں تحقیق ہوئی ہے قرآن حکیم کے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا گیا انہاد اللہ یہ ایسا جادو ہے جو اثر کرتا ہے قرآن حکیم کو جادو کہا گیا جیسے جادو اثر کرتا ہے ایسے ہی اس کلام کا زور ہے جو ڈائریکٹ دلو دماغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ایک جگہ فرمایا گیا دیکھتے بوجھتے تم جادو لا رہے ہو یعنی قرآن حکیم کو جادو کہا گیا اس کا کیا مطلب ہے اس کا اثر بالکل جادو کی طرح ہوتا ہے قلب و دماغ کے اوپر اور اثر دیکھیے اس کا اللہ فرماتا ہے لہو ان اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو قرآن اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا دیکھ رہے ہیں قرآن کا پاور دیکھ رہے ہیں قرآن کا وزن دیکھ رہے ہیں کوئی وزنی چیز ڈالی جائے گی تبھی تو کوئی چیز پھٹے گی پتھر جیسی چیز بتا دیا گیا کہ قرآن کا ایک فوتی اعجاز ہے اس کے الفاظ کے اندر اس کی آواز کے اندر اتنا زور ہے اتنا پاور ہے کہ اس پاور کا معاملہ بتایا گیا کہ اگر اس کو کسی پہاڑ پر نازک کر دیتے تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاتا پہاڑ پھٹ جاتا یہ اس کا فوتی اعجاز ہے ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں قرآن حکیم اپنی حیات ترکیبی کے اعتبار سے حیات ترکیبی کو میں اردو انگلش میں بتا دوں بلڈنگ آف سینٹینس بلڈنگ آف سینٹینس اسٹرکچر آف سینٹینس یعنی جملوں کے جو ساخت ہے جملوں کے جو بلڈنگ ہے جملوں کی جو ترکیب ہے حیات ترکیب اس انداز کی ہے کہ اگر جملے سے کہیں کوئی لفظ ہٹا دیا جائے اور اسی کے معنی کا کوئی دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو بظاہر اچھا تو لگے گا بدائی لیکن حقیقت میں مقصود اور مفہوم وہ ایسا نہیں رہے گا زور پورا کلام کا ختم ہو جائے گا مثلا اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے رد میں ایک بات فرمائی اللہ فرماتا ہے بالم و تضرون احسن الخال دیکھ رہے ہیں بالم وہ تضرون احسن الخال کیا تم بال بت کو بلاتے ہو تم بال بت کی عبادت کرتے ہو بال بت کی عبادت کرتے ہو اس کو پکارتے ہو وہ تزرون احسنل خالص اور احسن خالصین کو چھوڑ دیتے ہو اب دیکھیے یہاں اب عربی آپ لوگ جانتے ہو تو کتنا مزہ آتاد بالن کیا تدونا ہے تدا تدونا دا ید معنی میں پکارنا کیا تم پکارتے ہو بال کو اچھا وہ تجرونا جبکہ وہ دا یداؤ میں چھوڑنا تھا تو یوں بولنا تھا بالونا خالق یہ سب بولنا تھا صرف ڈال پر زبر دے دینا تھا اس سے معنی بھی چھوڑنا ہوتا تو سنات جناز پیدا ہو جاتی بلاگت بھی جناز پیدا ہو جاتی جس سے حسن پیدا ہو جاتا بلاگت سزا پیدا ہو جاتی بالوسا ہسن الخال کیا تم پکارتے ہو بال کو اور چھوڑ دیتے ہو حسن الخال کو لایا گیا تازہ رونا چلایا گیا بتایا گیا کہ وزارا یزروں کے معنی ہوتا جان بوجھ کر چھوڑنا اگر یوں کہہ دیا جاتا سکتا تو ودا کے اندر یہ بات نہیں ہوتی جان بوجھ کر چھوڑنے کی اللہ یہ کہنا چاہتا ہے عجیب بات ہے ان کو میری خالصیت کا اعتراف ہے لیکن میرے خالق ہونے کے اعتراف تو بہت جان بوجھ کر مجھے چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے کلام کے خالفی خدا کی کسم پوری کائنات کے اندر کوئی کتاب ایسی رہی ہے جس کی بلڈنگ ایسا ہو جملوں کا ایک سائنٹیفک حقیقت ابھی نگاہ میں آئی وہ بیان کا تمہیں حکیم میں دو دریا مل, مل کر چلے اور مل گئے آگے چل کر یہاں سے دو دریا نکلے آگے چل کر مل گئے لیکن دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے برزخ یہ بردخ قدرتی طور پر ایسا ہے کہ اس پانی کو اس پانی میں نہیں ملنے دیتا اس پانی کو اس پانی میں ملنے دے دے نکال دوں چاٹ گام سے برما تک دو دریا نکلتے ہیں دو دریا چلتے مل کر اور دونوں دریائے مل کر چلنے کے باوجود دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک پتلی سی دھاری اور آدمی دیکھ سکتا ہے پتلی سی دھاری ایک دریا کا پانی کھا رہا ہے ایک دریا کا پانی میٹھا ہے دونوں مل کر چل رہے ہیں نہ یہ اس میں مل رہا ہے نہ یہ اس میں مل رہا ہے کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا میٹھا پانی کھاری میں نہیں ملتا دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں حکیم نے بیچ کی دیوار کو برزخ سے تابق کیا ہے برزخ سے یہ برزخ نہیں ملنے دے زمانے سے یہ انسانی مشاہدے میں چیز چیز لوگ دیکھتے تھے لیکن کون سے قانون فطرت کے تحت ہے قانون کون है ہے لا کیا ہے فطرت کا لا آف نیچر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کیا ہے قانون فطرت کیا معلوم ہی تھا جبکہ یہ انسانی مشاہدے میں روزمرہ آنے والی چیز تھی لیکن قانون فطرت کیا تھا اس کا پتا بعد میں چلا جانتے اس قانون کا کیا نام دیا گیا رفیق اشیا میں سطح تناؤ کیا رفیق اشیاء میں جو بہنے والی سیال رقیق دو سیالی چیزوں میں سطح تناؤ میں مثال سے سمجھا کہ ایک کٹورے میں پانی ہے اس کے اندر تیل ڈال دو تیل پانی میں نہیں ملتا پانی تیل میں نہیں ملتا پانی الگ نظر آتا تیل الگ نظر آتا کیوں اس لیے کہ پانی بھی سیال ہے اور تیل بھی سیال ہے تو رقیق اشیاء جو دونوں ہیں تیل اور پانی دونوں کا ست ہی تناؤ الگ الگ ہے یہ تناؤ دونوں کو ملنے نہیں دیتا سطح طرح اس کو ایک مثال سے میں اور واضح کروں ایک گلاس اس کے اندر آپ نے واٹر سے پورا پور کر دیا بھر دیا پورا پانی جب بھر گیا تو فوراً نہیں بہنے لگتا گلاس سے غور کیجئے آپ پورے گلاس کو پانی سے فل کر دیجیے گلاس سے پانی نہیں بہے گا بلکہ پہلے گلاس کے چاروں طرف گلائی میں پانی ٹہر جاتا ہے دیکھ رہے گولا پانی ٹہر جاتا ہے اسی کو شاید کیا کہتے ہیں سر خطے پیمانہ شاید میں کیا اچھی بڑی بڑی اچھی بات اندازے ساتھی تھا کس درجہ حکیم آنا اندازے ساتھی تھا کس درجہ حکیم آنا ساگر سے اٹھی موجیں لے کرتے پیمانا تو خطے پیمانہ یہ ہے خطے پیمانہ میں یہ پوچھتا ہوں کہ پانی پہلے ہی کیوں نہیں بہ گیا یہ گولائی کیوں لیے ہوئے ہے اس کے اندر یہی قانون ہے قانون فطرت کہ اشیاء کا رقیق اشیاء کا سطح تناؤ قرآن حکیم نے اسی کو برسا سے پابندی کیا ہے مارجل جل بینی الما برسا ایک بڑی عجیب بات اور پیش کرنے جا رہا ہوں ذہن کے اندر رکھنے بات کو ختم کر رہا ہوں میں ٹائم ہے کچھ ٹائم ہے بڑی عجیب بات ہے زین نشین کر لیں یہ کلام جو ہے اپنے ہر پہلو سے موجود نما ہے اس کے موجود نما ہونے ہی کی وجہ سے دنیا کی کوئی ہستی اس جیسا کلام لانے سے والذین دیکھیے علما سے خاص گزارش ہے توجہ کی اللہ تبارک و تعالی اس لیے کہ نمائندے ہیں میں شریعت کے یہی تو پیش کریں گے یہی تو دودھ کے لیے گھی کے حیثیت رکھتے ہیں نا دودھ کے لیے گھی کے حیثیت رکھتے ہیں دودھ میں سے گھی نکالتے دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے گھی گھی دودھ کا جزو آزم گھی ہوتا ہے دودھ کو نکال لیا جائے دودھ کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا گھی نکال لیا جائے یہ گھی ہے گھی اللہ فرماتا ہے ولدین کفرو آمال جدو شہیدہ کافروں کے آمال کی مثال ایسے ہے جیسے میراج ایم آئی آر اے جی جیج مراج میں سارا بھاگ لوگ سوراف پڑتے غلط ہے وہ قرآن حکیم نے جو سلف الدین کا جو پروناؤنسیشن وہی صحیح پروناؤنسیشن ہے سراب سراب شراب نہیں سارا یہ سب اذا ہتائی لم جائے جیشید کافروں کے عملوں کی مثال ایسے ہے جیسے میدان میں دور سراب نظر آتا ہے اور جب پیاسا وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا ایک ریگستان کے اندر ایک آدمی ہے پیاسا اسے پانی کی تلاش ہے پیاسے پریشان ہیں دور ریتیلے میدان میں اسے ریت پانی کی سی دکھائی دیتی ہے جب آگے جاتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پانی نہیں ہے یہ قرآن حکیق کا ایک سادہ سا بیان ہے لیکن عجیب بات ہے اس کی سادگی ہی میں بڑی پیچیدگی اور باریک بھی ہے اس اعتبار سے قرآن بہت ہارڈ ہے بہت سخت ہے سردور کے اعتبار سے بہت آسان ہے دبور کے اعتبار سے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اور جب آدمی گہرائی میں اترتا ہے تب اثرار ظاہر ہوتے ہیں آدمی کے پتن کے اوپر کلب کے, کے اوپر دماغ کے اوپر دہشت پاری ہو جاتی ہے اور اقار کر لیتا ہے کہ اللہ کی کا کلام نہیں ہو سکتا محمد کا کلام کے ہی نہیں صلی اللہ علیہ غور کیجیے یہاں اللہ تعالی نے کافروں کے عملوں کو مرج سے شراب سے تشریح دی ہے کیا سمجھا آپ نے ایک غیر محسوس شہر کو محسوس شہر سے تصویر دی ہے غیر مس عمل آپ نے دیکھا کالا ہوتا ہے کہ پیلا ہوتا ہے کہ نیلا ہوتا ہے عمل کیسا ہوتا ہے اچھا یا برا رنگ دیکھا ہے اپنے نے کیسا ہوتا ہے؟ عمل غیر محسوس ہوتا ہے ریپ محسوس ہے دیکھ سکتے ہو اسے کو یہاں اللہ نے کافروں کے عملوں کو تشبی دیا ہے ریپ سے یعنی غیر محسوس کو محسوس سے تشریح دی ہے یہ فتح اور بلاوت ہے غیر محسوس کو محسوس بنا دینا بات بادل موت پر بڑی پیاری دلیلیں پیش کرتا ہوں یہ دلیل لے کر رکو سے اللہ فرماتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہم نے تم کو زلیل پانی سے نہیں خلق کیا زلیل پانی تمہاری بنیاد ہے زلیل پانی کو ہم نے قرار مکین میں پہنچایا بولنے کا انداز ہے اللہ حضر. بولنے کا انداز بات میں سے بات نکل رہی ہے ایک دیہاتی سے جو مسلمان تھا ایک ڈہریے نے پوچھا تو اللہ کو مانتا ہے اللہ کے وجود کا ہے رہے بول اللہ کو مانے بغیر آدمی قدم نہیں چل سکتا دیاتی بولتا ہے دہریا بولتا ہے اللہ موجود ہے اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس اللہ موجود ہے تیرے پاس کیا دلیل ہے اور اس نے ایک دلیل دی کہ دیکھو یہ میگنی بتا رہی ہے تو اونٹ گزرا ایک دلیلیں دیتا ہوں اللہ کو اس کے بعد پوچھتا ہے تیرا رب کیسا ہے بیانہ سکتا ہے تیرا رب کیسا ہے کہتا میرا رب میرا رب سنڈاس نہیں کرتا <laughs> کیا بولا میرا رب سنڈاس نہیں کرتا اسے سنڈاس کی حاجت نہیں ہوتی سنڈاس نہیں کرتا اب دیکھو اس نے بات بالکل صحیح کہی ہے لیکن انداز صحیح نہیں ہے قرآن حکیم نے اسی بات کو کتنے بہتر انداز میں کہا ہے کہ تم مریم کو اور عیسیٰ کو خدا مانتے ہو کانا یا پلانی تو دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھیں بات وہی ہے لیکن ایک بات شائستہ ہے شائستہ کے لیے ہوئے تہذیب کے دائرے میں دوسری بات جو ہے تہذیب اور شائستہ کی سوار اس لیے کہ جو کھائے گا اس کو انداز کرے گا قرآن حکیم نے یہ جو مہذب انداز ہے شائستہ انداز ہے وہ اختیار کیا ہے کھانا یاد کو کھانا کھاتے ہیں یہ کیا بولا میرا جو سنڈرس نہیں کرتا قرآن نے کیا کہا دونوں کھانا کھاتے تھے مابود کھانے کا مدع نہیں ہوتا جو کھانے سنڈرس کرے گا یہ ساری چیزیں یہ مابود ہونے کے خلاف تو علم تو ہم نے قرار مکین میں پہنچا دیا قرار مکین رحم کو قرار مکین کہا ہے یہ پلیم انداز ہے بولنے کا قرار مکین میں پہنچا جائے. کہا کب تک الا قدر معلوم نو مہینہ نو دن نو مہینہ یا دس مہینہ برس قدر معلوم معلوم اندازہ تو قدر نہ یہ اندازہ ہم نے کیا ہے. دیکھو ہم کتنے بہترین قدر انداز ہے اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا الم نجالی لڑ کی پاتا و باس بادل موت پر اس سے پیاری دلیل اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ دیکھو لطفا کہاں سے چلا باقی پشت سے کرارے مکین میں پہنچ گیا اور وہاں ایک مدت معین تک رہا انسان بن گیا اور پھر ماں کے بدن کے اوپر زلزلے کا ترایا ہوتا ہے بچہ باہر آ جاتا ہے ایسے تو زلزلہ عورت کے بدن کے اوپر زلزلہ آتا ہے بچہ باہر آ جاتا ہے ایسے ہی آدمی مر گیا تو چاہے جلا دو چاہے اسے مٹی کے حوالے کر دو قبر کے حوالے کر دو ایک چیز یہاں تھی اندر چلی گئی زمین کا حمل ٹھہر گیا اب ہم ایک زلزلہ تاریخی کریں گے جیسے عورت کے بدن پر زلزلے کے ترایان کے بعد بچہ باہر آ جاتا ہے ایسے ہی مورسے کو اگر زمین کے حوالے کر دیا گیا تو زمین کا حمل ٹھہر گیا زلزلے کے تراان کے بعد ایک بدت میئیر قبر والی بھی باہر ایسے نکل جائے یہ قرآن حکیم کا انداز بیان تو وہ تو ایک لمبی بات ہے اور جب بیان کرنے لگیں گے تو آپ حیرت و اس کے سمندر میں ڈوب جائیں گے پرانے حکیموں ہے تو میں یہ کہہ رہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی حرکتوں کو ان کے افال کو اعمال کو جو کہ غیر محسوس ہے محسوس چیز ریت سے تشوی دی ہے ایک بلاغت ہے غیر محسوس کو محسوس بنا دینا ہے غیر محسوس تو محسوس سے تشویر دینا اس کے بعد کیا فرماتا ہے اللہ شراب کی طرح جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے میں پوچھ رہا ہوں یہاں رائی لایا جاتا تھا کیا فرق پڑ جاتا ہے یوں کہا جاتا ہے یوگی روح رائی مان جسے دیکھنے والا پانی سمجھ لیتا ہے پانی دیکھتا ہے یہاں زمان پیاسا کیوں لایا گیا وہ ہے وہی رائی بھی دیکھنے والا دیکھنے والا زمان لانے کی کیا ضرورت تھی پیاسا اسے پانی سمجھ لیتا ہے حالانکہ کیا کہنا چاہیے تھا دیکھنے والا اس کو پانی سمجھ لیتا ہے قرآن حکیم میں زمان لا کر کے یہ بتایا ہے کہ اگر رائی ہاں آ جاتا زمان کی جگہ پر تو بات تو بن جاتی لیکن مفہوم کی جو گہرائی ہے اور مفہوم کے اندر جو حسن ہے وہ حسن گارت ہو جاتا پورا اس لیے کہ پیاسا جس تیزی سے پانی کی طرف دوڑتا ہے دیکھنے والا جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو اس تیزی سے پانی کی طرف نہیں دوڑتا ہے اور جب چاپا وہاں پہنچ کر کے پانی نہیں پاتا تو اسے کتنا صدمہ ہوتا ہے اسے کتنی حسرت ہوتی ہے بالمقابل اس کے دیکھنے والا جسے پانی کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہنچے اور پانی نہ دیکھے تو اسے کوئی حسرت نہیں ہوتی اس لیے بھی پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تبارہ کو تلا وہی بتانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافروں کو کی ضرورت ہوتی اور ضرورت کی شدت کے وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے امال بالکل بے وزن ہیں تو ان کو کس قدر صدمہ ہوگا جیسے پیاسے کو وہاں پہنچنے کے بعد صدمہ ہوتا ہے ایسے ہی کافروں کو اپنے امال برباد ہو جانے کے بعد تکلیف ہوگی اور انہیں صدمہ پہنچے گا اگر زمان نہ لایا جاتا تو بات تو بن جاتی لیکن جو مفہوم قرآن حکیم بیان کرنا چاہتا ہے وہ مفہوم نہیں بنتا تھا یہ قرآن حکیم کے تعلق سے چھ باتیں تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے تو پتہ فرمائے وہ آپ روانہ الحمد چل بھیا جڑ جا